فائدہ اب کہتے ہیں, کہتے ہیں. مدا کو اس <سلام> کی وجہ اور مدا لین لین کہ کی ہیں. ہیں, کی کی, मद کیا مطلب ہوتا ہے کھینچنا اور تراس کرنے سے پیدا ہوتے ہیں جیسے پہلے معلوم ہو کا آ کھینچیں گے تو واؤ مدہ پیدا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی فائدہ سالسہ چل رہا ہے فائدہ ثالثہ حرف علت اور حمزہ اور ایک جنس کے دو حرفات شکل آ جاتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ دیکھیں اگر حرف علت آ جائے تب بھی الفاظ میں سیکل اگر حمزہ آ جائے اس سے بھی کیا ہوتا ہے مشکل ہو جاتا ہے پڑھنا اور اگر ایک جنس کے دو حرف آ جائیں تب بھی اس سے الفاظ میں سیکل آ جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کے دور کرنے کے واسطے چند قاعدے مقرر ہیں اس کے دور کرنے کے واسطے چند قاعدے مقرر ہیں کیا اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کریں گے کیا یہ ان کے مختلف نام ہوں گے اور لگاتے ہیں یہ چیزیں ہوں گی ایک طریقہ حذف کرنا کیا مطلب ہے ختم کر دینا اس کو حسف کر دینا حرف علت اس کے معنی کے حرف علت کو گرا دینا تو کہتے ہیں حسف ہو گئے یہاں پہ جیسے لم ید لم ید اصل میں کیا تھا ید او تھا نا میں کیا تھا ید کیا تھا وا تھا جب لم داخل ہوا نا اس کے لم تو آخر سے, سے ہس ہو گیا لم يدعو. لم يدعو. تو یہ کیا ہو گیا ہس ہو گیا تو یہ کہتے سے واؤ گرا دیا تو یہ بن گیا يدعو سے لم يدو. يدو سے لم یدو بن گیا اب ابدال ابدال بدل کرنا بدل ایک حرف ایک حرف کو دوسرے حرف سے جیسا کہ کالا اصل میں کیا تھا کا نا تو وہ کیا تھا وہ کاوالا تھا کیا کالا اصل میں قوالا تھا کو الف سے بدل دیا واؤ کو الف سے بدل دیا واؤ کو الف سے بدل دیا تو کیا بن گیا کالا بن گیا تو یہ کیا کہلائے گا ابدال یہ کہلائے گا ابتال نمبر تین اسکان اسکان سکون اسکان وہ کیا ہوتا ہے حرف سے حرکت کو گرا دینا جیسا کہ ید یدعو،, یدعو،, یدعو تھا ید او ید تھا ین سورو یون کیا, کیا؟ واؤ کو ساکن کر دیا تو کیا بن گیا یدع اس کو کہتے ہیں اسکان تو حسف ہو گیا ابدال ہو گیا اسکان ہو گیا نمبر نمبر تین ہو گیا ادغام ادغام ایک جنس کے دو حرفوں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنا ادغام اور میں یہ لفظ اب یہ نہیں کر رکھ رکا میں کہوں گا یہاں پہ ادغام ہوا ہے یہاں پہ یہ ہوا بس سیدھا سیدھا آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ٹرمینالوجیز اگر آپ کو پتا ہوں گی تو کام آسان ہوگا بھئی یہاں پہ ادگام ہوگا قوانین میں دو حرف دوس کے آگے تو اس لیے ادغام میں سے ایک اور دوسرے کے لیے اور اگر تغیر محموز میں ہو تو اس کو کہتے ہیں تخفیف تخفیف اس کو کہتے ہیں تخفیف خفت آسانی حمزہ کو الف سے بدل دیا جاتا ہے جیسے کہ حمزہ اگر حمزہ کو الف سے یا واو سے بدل دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو یہ تخفیف کہلائے گا آسانی پیدا ہو جاتی ہے خفت ہو جاتی ہے اس کے اندر اور جو مضاف میں ہو اس کو کہتے ہیں ادغام لیکن اس کو کہیں گے ادغام تو یہ چیزیں یہ آپ نے یاد کرنی ہیں. یہ آپ نے یاد کرنی ہیں. ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا پھر انشاءاللہ اللہ محمود کے قاعدے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آپ کو سبق پتا ہے کل ان جو ہمارا